بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ارس نو سب و ہو ارل بہار ارل کباس عالی مت نسوت ہو جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے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 انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گسطر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے آزا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر ہے ہاتھ